را تلک تلکی تب و قرآن الف لام را یہ اللہ کی کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں اوبما عدل کفلو مسلم ایک وقت آئے گا جب یہ کافر لوگ بڑی تمنائ کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے اہ پیغمبر انہیں ان کے حالت پر چھوڑ دو کہ یہ خوب کھا لیں مزے اڑا لیں اور خیالی امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں کیونکہ ان قریب انہیں پتا چل جائے گا کہ حقیقت کیا تھی لکھن کتاب معلوم اور ہم نے جس کسی بستی کو ہلاک کیا تھا اس کے لیے ایک معین وقت لکھا ہوا تھا ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون کوئی قوم اپنے معین وقت سے نہ پہلے ہلاک ہوتی ہے اور نہ اس سے آگے جا سکتی ہے وقالوا یا ایوہا الذی نزل علیہ الذکر انکا لمجنون اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر یہ ذکر یعنی قرآن اتارا گیا ہے تم یقینی طور پر مجنون ہو ان من اگر تم واقعی سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے ما ننزل الملائکة الا بالحق وما كانوا اذن منظرین ہم فرشتوں کو اتارتے ہیں تو برحق فیصلہ دے کر اتارتے ہیں اور ایسا ہوتا تو ان کو محلت بھی نہ ملتی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ حقیقت یہ ہے کہ یہ ذکر یعنی قرآن ہم نے ہی اتا رہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ اور اے پیغمبر، ہم تم سے پہلے بھی پچھلی قوموں کے مختلف گروہوں میں اپنے پیغمبر بھیج چکے ہیں اور ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آتا تھا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے ہوں لسلو فی کلو بل مجرم مجرم لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہم اسی طرح داخل کرتے ہیں لا نبی و قد غلط سن اون کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پچھلے لوگوں کا بھی یہی طریقہ چلا آیا ہے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَغَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ اور اگر بل فرض ہم ان کے لیے آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ دن کی روشنی میں اس پر چڑھتے بھی چلے جائیں لَقَالُوا إِنَّ مَا سُکِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے بلکہ ہم لوگ جادو کے اثر میں آئے ہوئے ہیں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا هَا لِلنَّاظِرِينَ اور ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے ہیں اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے سجاوٹ اطا کی ہے وہ حفا کل شی پ اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے البتہ جو کوئی چوری سے کچھ سننے کی کوشش کرے تو ایک روشن شولہ اس کا پیچھا کرتا ہے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا هَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وأنبتنا, وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونَ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس کو جمانے کے لیے اس میں پہاڑ رکھ دیئے ہیں اور اس میں ہر قسم کی چیزیں توازن کے ساتھ اگائی ہیں وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اور اس میں تمہارے لیے بھی روزی کے سامان پیدا کیے ہیں اور ان مخلوقات کے لیے بھی جنہیں تم رزق نہیں دیتے وَإِن خز امانزلوم اور کوئی ضرورت کی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے موجود نہ ہو مگر ہم اس کو ایک معین مقدار میں اتارتے ہیں حل ام فس کو مس کوئن کمو ہوں ام تم لہ بینی اور وہ ہوائیں جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں ہم نے بھیجی ہیں پھر آسمان سے پانی ہم نے اتارا ہے پھر اس سے تمہیں سیراب ہم نے کیا ہے اور تمہارے بس میں یہ نہیں ہے کہ تم اس کو ذخیرہ کر کے رکھ سکو تارسوں <الْوَارِثُون> ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہیں نل مستری تم میں سے جو آگے نکل گئے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان سے بھی ہم واقف ہیں رب يَحْشُرُهُمْ نمو حکیم ان علیم اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار ہی ہے جو ان سب کو حشر میں اکٹھا کرے گا بے شک اس کی حکمت بھی بڑی ہے اس کا علم بھی بڑا وَلَقَدْ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا والجان نخلقناہ من قبل من نار السموم اور جنات کو اس سے پہلے ہم نے لوکی آگ سے پیدا کیا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَاقِ اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں فَإِذَا سَوَّيْتُمُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ لہٰذا جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ چنانچے سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ ابلیس ماس دی سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ابلی مالک اللہ تکن سج دی اللہ نے کہا ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا اس نے کہا میں ایسا گرا ہوا نہیں ہوں کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کن خن کھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے فخروج می اللہ نے کہا اچھا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ <الدِّين> اور تجھ پر قیامت کے دن تک پھٹکار پڑی رہے گی قَالَ رَبِّ إِلَى يَوْمِ کہنے لگا یا رب پھر مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے قَالَ فَإنَّكَ مِنَ اللہ نے فرمایا کہ جا پھر تجھے مہلت تو دے دی گئی مگر ایک ایسی میاد کے دن تک جو ہمیں معلوم ہے اجمعین کہنے لگا یا رب چونکہ تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے اب میں قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کے لیے دنیا میں دلکشی پیدا کروں گا اور ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا إلا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے اپنے لیے مخلص بنا لیا ہوئی مستقی اللہ نے فرمایا یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو مجھ تک پہنچتا ہے <نت> یقین <نالغاوی> رکھ کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان گمراہ لوگوں کے جو تیرے پیچھے چلیں گے <نت> جہن موائ دم اجمائ اور جہنم ایسے تمام لوگوں کا طے شدہ ٹھکانہ ہے لہا سب باب ولکل جزء مز اس کے ساتھ دروازے ہیں ہر دروازے میں داخلے کے لیے ان دو زخیوں کا ایک ایک گروہ بانٹ دیا گیا ہے انتقین دوسری طرف متقی لوگ باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے ادو خلو ہل امین ان سے کہا جائے گا کہ ان باغات میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ سوری ان کے سینوں میں جو کچھ رنجش ہوگی اسے ہم نکال پھینکیں گے وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے اونچی نشستوں پر بیٹھے ہوں گے لا يمسهم فیها نصب وما هم منها <تصفيق> وہاں نہ کوئی تھکن ان کے پاس آئے گی اور نہ ان کو وہاں سے نکالا جائے گا نبی اے ان الوفوی میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ہی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں اندی ہوں اللہ بل علی اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے ونبئهم عن اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنا دو اذ دخلوا فقالوا سلاماً قَالَ إِنَّا کم وَجِلُونَ اس وقت کا حال جب وہ ان کے پاس پہنچے اور سلام کیا ابراہیم نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگ رہا ہے انہوں نے کہا ڈریے نہیں ہم تو آپ کو ایک صاحب علم لڑکے کی ولادت کی خوشخبری دے رہے ہیں قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِ عَلَىٰ أَمَّ السَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ابراہیم نے کہا کیا تم مجھے اس حالت میں خوشخبری دے رہے ہو جبکہ مجھ پر بڑا چھا چکا ہے پھر کس بنیاد پر مجھے خوشخبری دے رہے ہو قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين وہ بولے ہم نے آپ کو سچی خوشخبری دی ہے لہذا آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو نہ امید ہو جاتے ہیں کال امپو میروبی اب ابراہیم نے کہا اپنے پروردگار کی رحمت سے گمراہوں کے سوا کون نہ امید ہو سکتا ہے قال فما خطبكم پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں اب آپ کے سامنے کیا مہم ہے اننا ارسلنا نے کہا ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے آل البتہ لوت کے گھر والے اس سے مستثنا ہیں ان سب کو ہم بچا لیں گے إلا قدرنا إنها لمن سوائے ان کی بیوی کے ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل رہے گی جو عذاب کا نشانہ بننے کے لیے پیچھے رہ جائیں گے فلما جاء آل چنچے جب یہ فرشتے لوت کے گھر والوں کے پاس پہنچے انکم قوم تو لوت نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں کولو بل بما كانوا فيه انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ہم آپ کے پاس اٹل فیصلہ لے کر آئے ہیں اور یقین رکھیے کہ ہم سچے ہیں لہذا <تُؤمرون> آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے اور آپ میں سے کوئی پیچھے موڑ کر نہ دیکھے اور وہیں جانے کے لیے چلتے رہیں جہاں کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اور اس طرح ہم نے لوت تک اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے گی نتی اور شہر والے خوشی مناتے ہوئے لوت کے پاس آ پہنچے کال انفی سلط اف بہ لوت نے ان سے کہا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں لہذا مجھے رسوا نہ کرو تخ اور اللہ سے ڈرو اور مجھے زلیل نہ کرو کولوی کہنے لگے کیا ہم نے آپ کو پہلے ہی دنیا جہان کے لوگوں کو مہمان بنانے سے منع نہیں کر رکھا تھا کوئی بنا چی تم سائلی لوت نے کہا اگر تم میرے کہنے پر عمل کرو تو یہ میری بیٹیاں جو تمہارے نکاح میں ہیں تمہارے پاس موجود ہی ہیں لَعَمُّوكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَمُونَ اے پیغمبر تمہاری زندگی کی قسم حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی بدمستی میں اندھے بنے ہوئے تھے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ چنانچہ سورج نکلتے ہیں ان کو چنگھار نے آ پکڑا وجعلنا عليها سافلها وامطرنا عليهم حجارا وامطرنا عليهم حجراتا من سجيل پھر ہم نے اس زمین کو تہبالا کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی نفید <تصفيق> متوسی حقیقت یہ ہے کہ اس سارے واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں وہی سب اور یہ بستیاں ایک ایسے راستے پر واقع ہیں جس پر لوگ مستقل چلتے رہتے ہیں <واق> یقیناً <ذالک> <واق> اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی عبرت ہے وہ ان کیا نا تلوال اور ائکا کے باشندے بھی بڑے ظالم تھے چنانچہ ہم نے ان سے بھی انتقام لیا اور ان دونوں قوموں کی بستیاں کھلی شاہراہ پر واقع ہیں وَلَقَدْ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اور ہجر کے باشندوں نے بھی پیغمبروں کو جٹلایا تھا عَنْهَا اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے منہ مو موڑے رہے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر بے خوف و خطر مکان بنایا کرتے تھے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ آخر انہیں صبحو صبحو ایک چنگھار نے آ پکڑا فما عنهم ما كانوا يكسبون اور نتیجہ یہ ہوا کہ جس ہنر سے وہ کمائی کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا وما خلقنا السماوات والأرض وما إلا بالحق۔ وَإنَّ السَّاعَةَ فَصفح اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو کسی برحق مقصد کے بغیر پیدا نہیں کیا اور قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی لہذا اے پیغمبر ان کافروں کے طرز عمل پر خوبصورتی کے ساتھ در گزر سے کام لو ان ربک هو الخلاق العلیم یقین رکھو کہ تمہارا رب ہی سب کو پیدا کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے ولقد اتینا ک سبعا من المثانی والقران العظیم اور ہم نے تمہیں سات ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن عطا کیا ہے لا تمدن عينيك إذا ما مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا جم عَلَيْهِمْ ولا تحزن عليهم وخفض جناحك للمؤمنين اور تم ان چیزوں کی طرف ہر آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہیں اور نہ ان لوگوں پر اپنا دل کڑھاؤ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے اپنی شفقت کا بازو پھیلا دو نی انمبین اور کفر کرنے والوں سے کہہ دو کہ میں تو بس کھلے الفاظ میں تمبی کرنے والا ہوں کم تسیمی یہ تمبی ان عظیم کے ذریعے اسی طرح نازل کی گئی ہے جیسے ہم نے ان تفرقہ کرنے والوں پر نازل کی تھی جنہوں نے اپنی پڑھی جانے والی کتاب کے حصے بخرے کر لیے تھے چنا تمہارے رب کی قسم ہم ایک ایک کر کے ان سب سے پوچھیں گے كانوا کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے مشرقی لہذا جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے الل اعلان لوگوں کو سنا دو اور جو لوگ پھر بھی شرک کریں ان کی پرواہ مت کرو ان مستی <سؤال> یقین رکھو کہ ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں اللہ فص علم جنہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود گھر رکھا ہے چنانچہ ان قریب انہیں سب پتہ چل جائے گا ولقد نعلم انك یقینا ہم جانتے ہیں کہ جو باتیں یہ بناتے ہیں ان سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے فسبح بحمد ربك وكم من تو اس کا علاج یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کے ہم کے ساتھ اس کی تصبیح کرتے رہو اور سجدہ بجا لانے والوں میں شامل رہو ربك حتى يأتيك اليقين اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تم پر وہ چیز آ جائے جس کا آنا یقینی ہے